بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے ہم نے اب تک بہت سے پہلوؤں کو کور کیا ہے اور پچھلے دو لیکچرز میں بھی ہم نے سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور آج بھی سب ایڈیٹنگ کے ایک اور اہم پہلو پر آپ سے بات کرنی ہے آپ میں سے جن طلبا نے انگلش لٹریچر پڑھا ہو یا جن کو جنرل ریڈنگ کا شوق ہو اور لٹریچر سے شغف ہو وہ ٹی ایس ایلیٹ کا نام ضرور جانتے ہوں گے ٹی ایس ایلیٹ واز اے ورلڈ فیمس پوئٹ اس کی شورا آفاق نظمیں دنیا بھر میں آج تک پڑھی جا رہی ہیں اور انگلش لٹریچر کی تعلیم اس کو پڑھے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو ٹی ایس ایلیٹ کے حوالے سے میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا ہوں جس کا تعلق سب ایڈیٹنگ سے ہے ورلڈ فیمس رائٹر ٹی ایس ایلیٹ وائل رائٹنگ ہز بیسٹ پوئم دی ویسٹ لینڈ فاؤنڈ ہم سیلف ہی آسٹ فار ہیلپ آف اے سب ایڈیٹر پاؤنڈ ہم اینڈ اے پرفیکٹ پیس آف انگلش لٹریچر کیم آؤٹ ایلیٹ نے جو اپنی شور آفاق نظم دی ویسٹ لینڈ لکھی وہ ایک بڑی طویل نظم تھی لیکن ایک جگہ آ کر وہ الجھ گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا ربط باقی سے کس طرح جوڑوں وہ میسج وہ پیغام جو اس پوری دی ویسٹ لینڈ پوئم میں موجود تھا اس کو نٹ کرتے ہوئے ایک ایسے الجھن میں گرفتار ہوئے کہ کافی عرصے تک وہ پیس آف لٹریچر مکمل نہیں ہو رہا تھا تو اس نے ایک سب ایڈیٹر کی مدد لینا چاہی اور وہ سب ایڈیٹر بھی اس کا فیلو پوئٹ ازرا پاؤنڈ تھا پاؤنڈ نے جب ٹی ایس ایلیٹ کی پوئم کی اصلاح کی اور اس میں ایک ربط پیدا کر دیا تو وہ ایک لٹریچر کا ماسٹر پیس بن گئی اور اس وقت بھی انگلش لٹریچر کی تعلیم ٹی ایس ایلیٹ کی اس پوئم کو پڑھے اور مینشن کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی یہ کیسے ممکن ہوا یہ سب ایڈیٹنگ کی وجہ سے ممکن ہوا اور ازرا پاؤنڈ نے جب اس کی پوئم کی سب ایڈیٹنگ کی تو وہ شور آفاق نظم بن گئی اور آج بھی آپ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کو ایک بڑا لطف آتا ہے I recommend all of you that you must go once and read that poem whenever you یو free تو سب ایڈیٹنگ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ ایک چیز کو تراش خراش کے اصلاح کر کے ٹیلر کٹ کے وہاں پہنچا دیتی ہے کہ وہ اوریجنل آتھر کی عزت اور تقریم کا باعث بن جاتی ہے سب ایڈیٹنگ کا یہی کمال ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دی اوریجنل رائٹر لو ہز رائٹنگ بٹ دی ادر پیپل کین اگزامن دی ورک کریٹیکلی جو شخص تخلیق کرتا ہے یا جو شخص جب کوئی تحریر کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ مارکات لارا تحریر ہے اس سے اچھی تحریر ہو نہیں سکتی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے کہہ دیا میرے الفاظ بہترین ہیں میرا میسج بہترین ہے میری تحریر اعلیٰ ترین ہے لیکن جب اصلاح کرنے والا دوسرا شخص اس کی ویٹنگ کرتا ہے تو وہ اس میسیج کو فردر امپروو کرتا ہے اور جب لوٹ کر رائٹر اپنی ہی تحریر کو دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اصلاح کے عمل سے گزرنے کے بعد سب ایڈیٹنگ کے عمل سے گزرنے کے بعد میری یہ کاوش اور بہتر ہو گئی ہے جس طرح ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کو ازرا پاؤنڈ نے بہتر کیا اسی طرح ایک رپورٹر کی خبر کو یا دوسرے ذرائع سے آنے والی خبروں کو جب سب ایڈیٹر کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ بڑی کمیونیکیٹو ویل کمیونیکیٹو ہو جاتی ہیں بڑی پر اثر ہو جاتی ہیں تو سب ایڈیٹر کا رول ہمیشہ بڑا اہم رہتا ہے سب ایڈیٹر رول ریکوائرز سگنیفیکنٹ ڈگری آف یوتھ لیسنس اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایڈیٹر کو بہت بے رحم ہو کر اس تحریر کو دیکھنا ہوتا ہے سب ایڈیٹر اگر اس تحریر سے جس کی سب ایڈیٹنگ کرنی ہے محبت کرنے لگ جائے تو اس کو کاٹنا آسان نہیں ہوتا اس کو اس کو بڑی کریٹیکل تنقیدانہ نظر سے دیکھنا ہوتا ہے اس کے الفاظ کو اس کے جملوں کو اس کی پیراگرافنگ کو اس کے میسج کو سب کو اس نے بڑے روتھلس انداز سے دیکھنا ہوتا ہے اور پھر وہ اس میں جو کاٹ چھانٹ کرتا ہے اس کے بعد نئے الفاظ پروتا ہوتا ہے جملوں کی بندش درست کرتا ہے پیراگرافس کو ری ارینج کرتا ہے اور اوپر سے نیچے تک ایک تسلسل اور ردم کو جائزہ لے کر جب وہ اس کو پرفیکشن دیتا ہے تو وہ روتھ دراصل در اصل اس خبر یا اس سب ایڈیٹنگ کے باعث بہت ہی کمیونکیٹیو ہو جاتی ہے تو سب ایڈیٹر کو جب بھی کوئی کاغذ ملے تو اس کو اس رنگ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اس میں کاٹ چھانٹ کے اس کو امپروو کرنا ہے بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اس کا اصل میسج ختم کر دینا ہے اصل میسج سامنے رکھتے ہوئے آپ نے الفاظ کی بندش کو فردر کمیونیکیٹو اور کیچی بنانا ہے یہ آپ کا ایک اہم رول ہے اسی طرح سب ایڈیٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ متوازن اور فہیم شخصیت کا مالک ہو یعنی اس میں عقل و شعور فہم اور ادراک ہو اس خبر کو دیکھتے ہی وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس نے اس میں کیا کرنا ہے اور یہ فہم و شعور اور ادراک کی وجہ سے ہی اس میں ہوتا ہے اسی طرح سب ایڈیٹر کے اور اوساف بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان کو بھی نوٹ کر لیں وسعت نظر اور اعلیٰ ذوق ایک سب ایڈیٹر میں جتنی وسیع اس کی نظر ہوگی اوپن مائنڈ ہوگا اور اچھا ذوق رکھتا ہوگا وہ اچھی ایڈیٹنگ کر سکے گا اس کے علاوہ قوت فیصلہ اور تحمل ایک سب ایڈیٹر میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ایک ٹھنڈے مزاج کا ہونا بھی ضروری ہے جلد بازی میں کوئی شخص اصلاح نہیں کر سکتا جلد بازی میں آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن اس کہنے پر عمل نہیں کروا سکتے اس کے لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس پیراگراف میں کیا کہنا ہے اور آپ کا فیصلہ بڑا اہم رکھتا ہے کہ کیا اس کو اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ وسیع المطالعہ سب ایڈیٹر کا جتنا وسیع مطالعہ ہوگا جتنا گہرا نالج ہوگا اتنی اچھی وہ ایڈیٹنگ کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ اور بین الاقوامی امور پر نظر ایک سب ایڈیٹر قومی علاقائی اور بین الاقوامی حالات میں جو تبدیلیاں یا پس منظر اور پیش منظر ان ایشوز کے جو ہیں اس کا اس کو علم اور ادراک ہونا چاہیے اگر اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کی ڈیلیکیسی کمپلیکیشن اور اس کے افیکٹس کا اس کے اثرات کا اندازہ نہیں ہوگا تو وہ جب خبر ایڈٹ کر رہا ہوگا تو ممکن ہے وہ اس پس منظر کو اگر سامنے نہ رکھے تو میسج رانگ ہو سکتا ہے اس لیے سب ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وسیع المطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معاملات پر بھی اس کی گہری نظر ہو اس کے علاوہ قوانین اور ضابطہ اخلاق سے واقفیت سب ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملکی قوانین اور اخلاقی اقدار سے بھی پوری طرح شناسائی رکھتا ہو کیونکہ کوئی تحریر کوئی فکرہ ایسا نہ چلا جائے جو قانون کی گرفت میں آ سکے معاشرے کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو کیونکہ ہر لفظ مختلف معنی رکھتا ہے اور جس انداز میں اس کو خبروں میں پرویا جاتا ہے یا اصلاح کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا وہی پیغام جانا چاہیے جو اخلاقی قدریں اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتا ہو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ سب ایڈیٹر ملکی قوانین اور اخلاقی اقدار یا معاشرتی روایات سے پوری طرح شناسا ہو تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس کے علاوہ تخلیقی کام ایڈیٹر کا کام تخلیقی بھی ہے کیونکہ بعض خبریں اس نوعیت کی ہوتی ہیں جن میں تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر ان کا امپیکٹ نہیں بنتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے اور اگر خدا نخواستہ جنگ ہے یا سکسٹی فائیو کی جنگ ہوئی سیونٹی ون کی جنگ ہوئی تو اس زمانے میں ایڈیٹرز نے بڑی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی خبریں دی جس نے عوام کو موٹیویٹ کیا ان کا جذبہ حب الوطنی کو بڑھایا اور اس جذبے کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اخبار کی سرخیاں اس انداز میں نکالی ہیڈ لائنز اس انداز میں نکالی کہ لوگوں نے ان خبروں میں بڑی دلچسپی لی اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی بس انیس سو پینسٹھ اور اکہتر سیونٹی ون کی جنگ کے دوران پاکستان کے اخبارات میں جو تخلیقی خبریں لگی اس جنگ کے حوالے سے ان میں تھی کہ پاکستان کی شیر دل افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے لاہور کے شہریوں نے مال روڈ پر بھنگڑا ڈالا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ایک تخلیقی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے اسی طرح کی مختلف خبروں میں آپ وہ چاشنی ڈال سکتے ہیں تخلیق کی جس سے میسج بھی ڈسمیٹ ہو جاتا ہے جذبہ بھی ابھرتا ہے لیکن یہ سب خبروں میں نہیں کیا جا سکتا تخلیقی خبریں خاص موقعوں پر کی جاتی ہیں اور بڑا اسٹرانگ میسج دینے کے لیے کی جاتی ہیں اگرچہ سب ایڈیٹنگ میں اس طرح کی لفاظی کی زیادہ اجازت نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات ملکی بین الاقوامی یا کسی ایشو کے حوالے سے ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس وقت ایک ایسی سرخی نکال لی جائے یا اس نوعیت کی خبر بنا دی جائے اور اس میں تخلیقی انداز جذبہ ابھارنے کا استعمال کیا جائے یا ترغیب دینے کا ہو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس طرح اخبار کی سیل بھی بڑھتی ہے یہ انداز تخلیقی انداز چینلز کی خبروں میں بھی عام طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے تاکہ اٹریکٹ کیا جائے دیکھنے والوں کو اور لوگ اس چینل کی طرف توجہ دیں اس کے ساتھ ساتھ ایڈیٹر کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں اسے خبروں کی قسم یا کائنڈس کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے اور خبریں مختلف رنگ کی اس کے ڈیسک پر آ جاتی ہیں وہ ان میں سے ان کی ترتیب کرتے ہوئے یہ طے کرتا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خبر مقامی نوعیت کی ہے قومی نوعیت کی ہے یہ خبر اخلاقی اقدار کے حوالے سے کیا ویلیو رکھتی ہے اس خبر میں بچوں کا کتنا انٹرسٹ ہے یہ سپورٹس سے متعلق ہیں یہ موسم سے متعلق ہیں یہ خبر بین الاقوامی امور سے متعلق ہیں یہ سب فیصلے بھی اس ایڈیٹر کو کرنے پڑتے ہیں میسج اینڈ انٹینٹ آف کاپی مسٹ ریمین انٹیکٹ یعنی جو خبر کا پیغام ہے وہ مکمل طور پر وہی رہے اور کاپی انٹیکٹ اسی طرح رہے کہ آپ مفہوم تبدیل نہ کریں لیکن اس کو امپروو کریں دوسرا پوائنٹ ہے ڈز دا کاپی ریڈ سموتھلی کیا خبر جو آپ نے تیار کی ہے وہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے اس میں ایک ربط ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی الجھن کا شکار نہیں ہونا پڑ رہا بلکہ میسج ڈسیمینیشن درست ہو رہی ہے نیکسٹ ہے لینگویج آف دا آرٹیکل اپروپریٹ فار اٹس آپ نے جو مضمون لکھا یا آپ نے جو خبر لکھی سب ایڈیٹنگ کے بعد جو فائنل شیپ میں مضمون آرٹیکل یا خبر تیار ہوئی وہ جب ویور دیکھے یا ریڈر پڑھے تو اس کو کیا وہ سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھانے کا فن بھی ایڈیٹر کو آنا ضروری ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ایچ پیراگراف ایڈریس اونلی اے سنگل سبجیکٹ ایڈیٹر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک پیراگراف میں چاہے وہ تین لائن کا ہے یا پانچ لائن کا ہے ایک ہی میسیج دیا جا رہا ہو کیونکہ اگر ایک پیراگراف میں آپ ایک سے زیادہ میسیج دیں گے تو ریڈر آسانی سے اس کو ریجسٹر نہیں کرتا اس لیے ایڈیٹنگ کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ ایک پیراگراف میں آپ ایک ہی پیغام دیں اس کے بعد ہے پریزنٹ فیکٹس ان آڈرلی وے اینڈ ود اکانومی آف ورڈ آپ کو حقائق ایک ترتیب و تنظیم سے خبر میں لانے ہیں اور اس ترتیب و تنظیم کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے غیر ضروری الفاظ کے استعمال سے اجتناب کرنا ہے آپ وہی الفاظ استعمال کریں جتنی ضرورت ہو تو ایڈیٹر کو اکانومی آف ورلڈ کا خیال بھی رکھنا ہے نیکسٹ اسٹیپ ہے ویکبلری ایک ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر کی ویکبلری اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ الفاظ کے متبادل ڈھونڈ لے کیونکہ اگر اس کے پاس متبادل نہیں ہے تو وہ مشکل الفاظ استعمال کرے گا میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی کچھ بتائے تھے کہ کون سے الفاظ مشکل ہیں اور ان کے متبادل کون سے آسان ہیں وہ اردو زبان کے حوالے سے تھے تو انگریزی زبان کی سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو اگر آپ دو یا تین الفاظ لکھیں تو وہ مفہوم سامنے آتا ہے لیکن ان کے متبادل ایک لفظ میں بھی وہ میسج کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے تو ویکبلری کے حوالے سے میں آپ کو وہ الفاظ بھی کچھ بتاتا ہوں جسٹ فار ان ایگزامپل دیر آر نمبر اف ورڈز وچ یو کین سی وین یو اسٹڈی دس سبجیکٹ چند ایک میں آپ کو ماڈل کے طور پر بتا دیتا ہوں جس سے آپ کا کانسپٹ کلیئر ہوگا اینڈ دے آر پرائر ٹو اور بفور یعنی پرائر ٹو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ لفظ بفور لکھ دیں تو پرائر ٹو کا متبادل آپ کے سامنے ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں پرائر ٹو کے لفظ کو ہٹانا ہے تو متبادل اگر سامنے نہیں تو آپ نہیں ہٹا سکیں گے اس طرح پرائر ٹو کی جگہ آپ بفور لکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو یہی چیزیں بتاتا ہوں کہ پہلا جو لفظ میں بولوں گا وہ وہ لفظ ہے جو پہلے سے موجود ہے اور آپ اس کو جب سب ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو اصلاح کرتے ہوئے آپ ایک چھوٹا لفظ مور کمیونیکیٹڈ ورڈ یوز کرتے ہیں اینڈ دے آر ایڈجسنٹ ٹو اے ڈی جے اے سی ایڈ ٹی ایڈجسنٹ ٹو کی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نیئر in consequence of کی جگہ آپ because لکھ سکتے ہیں کرنٹلی کی جگہ آپ now لکھ سکتے ہیں ہی کی جگہ آپ اگر صرف لفظ ہی لکھ دیں تو کام چل جاتا ہے اسی طرح fill up کی جگہ آپ fill لکھ دیں تو آپ کی خبر مکمل ہو جاتی ہے check out کی جگہ چیک لکھ دیں try out کی جگہ try لکھ دیں کئی دفعہ خبروں میں استعمال ہوتا ہے ایٹ دی بیک آف ہز مائنڈ ایٹ دی بیک آف دس اس کی جگہ آپ سمپلی لکھ سکتے ہیں ٹرو فیکٹس حقیقت کیا تھی اگر آپ حقیقت کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یو کین سمپلی سے ٹرو فیکٹس لیکن اگر آپ لکھیں گے ایٹ دی بیک آف دس یا ایٹ دی بیک آف دیٹ تو آپ تین چار الفاظ استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ سمپلی لکھ سکتے ہیں Facts. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں میں آپ کو ایک مشق بھی دے رہا ہوں اس طرح کے آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں انگریزی اردو تو آپ کو بہت سے الفاظ ملیں گے ان کی آپ ایکسرسائز کریں تو یو ول نو کہ اکانومی آف ورلڈ کیا ہے قیمتی جگہ ہوتی ہے اخبار کی بھی اور ٹیلی ویژن کے منٹس بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں سیکنڈس بھی بڑی قیمتی ہوتے ہیں ان میں کمرشلز چلتی ہیں اخبارات کے صفوں پر بھی اشتہارات چھپتے ہیں اکانومی آف ورڈ ایک ایڈیٹر جتنی استعمال کرے گا اتنا اخبار کو بھی فائدہ ہوگا میسج بھی آسان ہوگا اور آپ کی عزت بھی بڑھے گی تو اکنومی آف ورڈ کی ایکسرسائز کرنا ایک سب ایڈیٹر کے لیے بہت اہم ہے اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سینٹنس یعنی آپ کا جو فکرا یا سینٹنس ہے اس کا سٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے یہ بھی سب ایڈیٹنگ کی ایک اچھی کوالٹی ہے نیکسٹ پوائنٹ ٹینس ٹینس سے مراد گرامر کا ٹینس ہے ٹینس سے مراد ٹینشن نہیں ہے ٹی ای این ایس ای ٹینس یعنی آپ نے صحیح ٹینس استعمال کرنا ہے اور اگر صحیح ٹینس آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ مفہوم صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیراگرافس جتنے ریکوائرڈ پیراگرافس ہیں جتنے پوائنٹس اس خبر میں ہیں اتنے ہی پیراگراف آپ بنائیں پہلے بھی میں نے بتایا یہاں میں پھر دوبارہ آپ کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ ایک پیراگراف میں ایک ہی میسج دیں اگر ایک خبر میں پانچ نئے نکات ہیں پوائنٹس ہیں تو آپ پانچ پیراگراف بنائیں تین پیراگراف مت بنائیں یا دو پیراگراف مت بنائیں یا پانچ کے چھ پیراگراف نہ بنائیں چھٹے پیراگراف میں آپ ایک پوائنٹ نہیں ڈال سکیں گے آپ ریپیٹیو ہوں گے اور ریپیٹیشن جرنلزم میں اچھی بات نہیں ہوتی اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے ریڈر کا بھی اور اخبار کا بھی تو نیکسٹ پوائنٹ ہے دی موٹوس واٹ ہر خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹو ہوتا ہے آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کیا یہ موٹو خبر دینے کے لیے ہے یا کوئی پی آر موٹو ہے یا اس خبر کا مقصد کسی شخص کی تصحیق کرنا ہے یا اس خبر کا مقصد کسی شخص کی خوشامد کرنا ہے یا اس خبر کو لگوا کے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے یا اس خبر کا موٹیو کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو ایک سب ایڈیٹر کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو خبر کسی ایجنسی سے آئی ہے مانیٹرنگ رپورٹ سے آئی ہے یا رپورٹر نے فائل کی ہے یا کسی اور ذریعے سے فون کے ذریعے سے آپ کے پاس آئی ہے تو جب آپ اس کی اصلاح کر رہے ہوں تو جسٹ سی اور آپ ذرا سی توجہ دیں گے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی خاص موٹو ہے اور اگر موٹو کا پتہ چل جائے تو ایک ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے اس خبر کے میسج کو اس انداز میں بیان کرے کہ کوئی نگیٹو موٹو یا پالیسی کے اگینسٹ موٹو نمایاں نہ ہو بلکہ اطلاع درست اور فیکچول ہو کر آگے جائے موٹف کو سمجھنا بھی تجربے کی بنیاد پر اور آپ کی جو مثبت سوچ اور پروفیشنل اپروچ ہے اس سے ہی آپ موٹف کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور موٹو تک پہنچ جانے والے شخص کی پروفیشنل ججمنٹ کی سب تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہی از ریئلی اے پروفیشنل کہ اس نے خبر کی حیثیت کو پہچان لیا اور کسی کے ذریعے استعمال نہیں ہوا تو موٹیو از اے پرائم امپورٹینٹ کوالٹی آف اے رپورٹر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اینڈ دیٹ از اسٹائل آف پریزنٹیشن اس کا مطلب ہے کہ ایک سب ایڈیٹر کو باقی تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اس چیز کا خیال بھی کرنا ہے کہ جس انداز میں وہ خبر پیش کر رہا ہے اس کا اسٹائل کیا ہے کیا وہ اسٹائل ادارے کی پالیسی اور اخبار کے میک اپ سے مطابقت رکھتا ہے اس سٹائل کے اندر ہی آپ نے خبر کو تشکیل دینا ہے تو اسٹائل آف پریزنٹیشن کی طرف توجہ بھی ایڈیٹر کی ایک خاص کوالٹی ہے کامنیس بی کام اینڈ کمپوزڈ کم وٹ مے یو شوڈ ناٹ گیٹ ایکسائٹیڈ وین اے بگ اسٹوری بریکس سب ایڈیٹر جتنا پرسکون ہوگا یعنی کام ہوگا اتنی آسانی سے وہ اپنا کام کر سکے گا کام اور کام سی اے ایل ایم کام انگریزی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سکون سے اطمینان سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا اور اردو کا کام کاف الف اور میم کام کام مطلب ہوتا ہے ورک تو انگریزی کا کام کی صلاحیت رکھتے ہوئے اردو کا کام آپ اگر کریں گے تو آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لیے ایک ایڈیٹر کی بیسٹ کوالٹی یہ ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے پروفیشنل کام کرنا چاہتا ہے تو ہی شوڈ بی ایک کام پرسن سی اے ایل ایم کام پرسن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کوالٹیز ہیں ان میں ڈسونیس میں نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن آپ کی قوت فیصلہ کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ نان پارٹیزن نیور ٹیک سائز یعنی ایک اچھے سب ایڈیٹر کی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک گروپ کے ساتھ ہمدردی نہ رکھے اور نہ کسی ایک گروپ کا مخالف بنے وہ جب خبر دیکھ رہا ہو اصلاح کر رہا ہو تو وہ اس پر نظر رکھے کہ کیا دونوں طرف کے موقف اس خبر میں موجود ہیں اگر کوئی کنٹراورشل ایشو کی سب ایڈیٹنگ کر رہا ہے یا اگر کوئی مذہبی نوعیت کی خبر ہے اس کی وہ اصلاح کر رہا ہے تو وہاں بھی اس کو نیوٹرل ہو کر دونوں طرف کے موقف کو سامنے رکھ کر خبر بنانی ہوتی ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پہلو کو اجاگر کر دے اور دوسرے کو ڈاؤن کرے ہی شڈ ٹیک The in hand. ایک ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ میچیور ہو اس کے ذہن میں پختگی ہو امچیور شخص اچھی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا آپ کو بڑی ہی سمجھداری سے اور میچیورٹی سے اپنے قلم کو استعمال کرنا ہے آپ کا قلم دراصل آپ کی شخصیت کا غماز ہوتا ہے اور جتنی میچیورٹی کا آپ ثبوت دیں گے اتنے اچھے آپ سب ایڈیٹر شمار ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے خود اعتمادی جس شخص میں خود اعتمادی نہیں ہے وہ ویورنگ ہوگا جب وہ کوئی فیصلہ کرے گا یا اصلاح کرے گا تو وہ گھبرایا رہے گا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے کسی سے پوچھ لینا اپنی اصلاح کر دینا اچھا عمل ہے لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو پھر آپ ایڈیٹر نہیں بن سکتے ویورنگ پرسنالٹی والا شخص ایک اچھا ایڈیٹر نہیں بن سکتا اس لیے ہیو اے سیلف کانفیڈینس آن یو اور سیلف کانفیڈینس اسی وقت آتا ہے جب آپ کی بیس مضبوط اور بیس مضبوط نالج سے ہوتی ہے اور نالج کے لیے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے سوچنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اور تقابل کرنا ہوتا ہے تو ایک سب ایڈیٹر جتنا با علم با عقل اور با شعور ہوگا اور میچیورٹی کا ثبوت دے گا اور علم حاصل کر کے اپنے آپ کو پختگی کی طرف لے جائے گا تبھی وہ اصلاح کے عمل میں آگے بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ ہی should بی اسکیپٹیکل ڈو ناٹ ایکسپٹ اینی تھنگ آن فیس یعنی آپ کو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے فورن ہی اس پر یقین نہ کریں ہیو اے اسکیپیکل آئی مطلب شک نہیں کرنا چاہیے آپ کو لیکن یو شوڈ بی کریٹیکل یو شوڈ بی اسکیپٹیکل یو تھنک کہ کیا یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا شعور آپ کی سمجھ آپ کی عقل کہے کہ یہ چیز درست ہے تو اس کو درست مان لیں چیک فار ٹیسٹ خبر میں دیکھیں کہ وہ ٹیسٹ تیار ہوئی ہے یا نہیں اس میں کوئی ایسا جھول کمیونیکیشن میں تو نہیں ہے تو جو بیڈ ٹیسٹ میں شمار ہو الفاظ کا انتخاب بھی ٹیسٹ کا متقاضی ہوتا ہے آپ اگر ایک مہمل لفظ اس میں ڈال دیں ایک زو آئنی لفظ ڈال دیں تو دیٹ اس ناٹ اے گڈ ٹیسٹ ایک اچھے ایڈیٹر کو خبر کے ٹیسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس خبر کو جن لوگوں نے پڑھنا ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں جو زبان اور الفاظ کے علم سے شناساں ہیں جب وہ آپ کی ایڈٹ کی ہوئی خبر پڑھیں گے تو ان کو متاثر ہونا چاہیے کہ دی پرسن ہو ہیز ایڈیٹڈ دس نیوز ہیز اے ٹیسٹ آف نیوز ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ود دا ورڈ تو یہ بھی ٹیسٹ بڑا اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور ہے رائٹس ہیڈ لائنس اینڈ آلسو سب ہیڈ اف سب ایڈیٹر کو سبنگ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو خبر بنا رہا ہے یا جس کی اصلاح کر رہا ہے جب یہ خبر بن جائے گی تو اس میں سے میں نے ہیڈ لائن نکالنی ہے اس لیے اس کا تھاٹ پروسیس ساتھ چلتا رہے کہ اس خبر کا مفہوم کیا ہے اور اصل میسج کیا ہے اس کو الفاظ میں کس طرح پرونا ہے چھوٹے سے الفاظ میں آپ نے ہیڈ لائنس نکالنی ہوتی ہے تو آپ کو اس اسکل میں بھی مہارت ہونی چاہیے کہ ہیڈ لائن کیسے نکالنی ہے اور اس کی سب ہیڈ لائنز یا ذیلی سرخیاں کیسے نکالنی ہیں یہ بھی سب ایڈیٹر کی ایک اہم ذمہ داری ہے سب ایڈیٹر کی اہم ذمہ داریوں اور دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کو اخلاقی اقدار کا جو خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے جو کوڈ آف ایتھکس ہے یا ایکس کیا ہیں سب ایڈیٹرز کو جن کی طرف توجہ دینی چاہیے گاہے گاہے ان کا ساتھ ساتھ پیچھے لیکچرس میں بھی ذکر ہوتا رہا ہے لیکن یہاں میں آپ کو کچھ کرونالوجیکل آرڈر میں پوائنٹ بتاتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ایتھکس آف سب ایڈیٹنگ کیا ہے فیکٹس مسٹ ناٹ بی ٹیمپرڈ ود نیوز مسٹ بی رپورٹ ود کمپلیٹ آبجیکٹیوٹی ود اینی ڈسٹارشن یعنی آپ کو جو خبر میں حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کو مسخ نہیں کرنا سب ایڈیٹنگ کا یہ رول نہیں ہوتا سب ایڈیٹر کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اصل حقائق کو تروڑ مروڑ کر دے یا مسخ طور پر پیش کرے سب ایڈیٹر کو حقائق کو تبدیل نہیں کرنا اگر وہ کوئی ایسا عمل کرے گا تو وہ سب ایڈیٹنگ کی ایتھکس کے خلاف ہے جب وہ خبر بن جائے گی آن ایئر جائے گی یا وہ خبر جب شاع ہو جائے گی تو خبر بنانے والا آ کر اعتراض کرے گا یا جس حوالے سے خبر ہے وہ موترز ہوں گے تو الٹیمیٹلی چیف ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز یا آپ کے کنٹرولر نیوز کو جب یہ پتہ چلے گا کہ حقائق کچھ اور تھے رپورٹر نے کچھ خبر دی تھی یا مانیٹرنگ سے کوئی اور خبر آئی تھی نیوز ایجنسی نے خبر کسی اور پیرائے میں دی تھی سب ایڈیٹر نے ان حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے تو یو مے لوز یور جاب تو حقائق جو خبر میں بیان کیے گئے ہیں آپ نے نہ تو ان کو تو روڑنا مروڑنا ہے نہ ان کو مسخ کرنا ہے آپ نے حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو امپروو کرنا ہے میسج کو آسان کرنا ہے ایتھکس کا دوسرا پوائنٹ ہے سب ایڈیٹر شوڈ ناٹ مکس نیوز اینڈ ویوز اینڈ مسٹ بی کیئر فل اینف ٹو کلیئرلی between the two. یعنی اس سے صاف واضح ہے کہ خبر اور رائے میں فرق ہے ویوز اینڈ نیوز آر ٹو خبر حقائق پر مبنی ہوتی ہے فیکٹس کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے جبکہ ویوز ان فیکٹس سے جو تاثر آپ نے لیا ہے اس کا بیان ویوز ہے یا اس پر خبر کے حقائق پر جو رد عمل آپ پر ہو رہا ہے اس کا جو آپ اظہار کر رہے ہیں وہ ویوز ہیں تو سب ایڈیٹر کو یہ دیکھنا ہے کہ جو خبر وہ سب کر رہا ہے یا اس کی تدوین کر رہا ہے ادارت کر رہا ہے کہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ حقائق یا فیکٹس کی جگہ کوئی رائے دی گئی ہے اور اس کو خبر سمجھ لیا گیا ہے تو سب ایڈیٹر کے ایتھکس میں شامل ہیں وہ خبر میں سے ویوز نکال دے اور فیکٹس کو سامنے رہنے دے سب ایڈیٹنگ کے ایتھکس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے اینڈ دیٹ از پبلیکیشن آف بیس لیس گریس لیس اینڈ مینیپولیٹڈ بی اوائڈ ایڈیٹر کو ایسی کوئی چیز نہ تو آن ایئر جانے دینی چاہیے اور نہ ہی اخبار کے حوالے سے تحریر میں آنے کے بعد شایا ہونے دی جانی چاہیے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو بے بنیاد چیز ہو جس کا وجود ہی نہ ہو اگر ایسی کوئی خبر آئے یا کوئی انٹرسٹڈ گروپ لا کے ایسی خبر ڈیسک پر دے یا کسی اور سورس سے آئے تو ایڈیٹر کو اس کو سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے ایسی خبروں کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے یا تو وہ خود فیصلہ کرے یا اپنے سینئرز کو بتائے کہ یہ خبر بیسلس لگ رہی ہے کسی ایجنڈے پر مبنی ہے اس کا خبریت سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی خبریت کے ایتھکس میں بھی ہے اور سب ایڈیٹنگ کے ایتھکس میں بھی ہے اس کے علاوہ سب ایڈیٹر از اے کسٹوڈین آف سوسائٹی بہت سی خبریں جن میں حقیقت بھی ہوگی اور وہ واقعہ بھی سرزد ہوا ہوگا لیکن کیا اس خبر کو بنانا اور اس خبر کو دینا معاشرے کے لیے بہتر ہے مثلا اخلاقی بحراروی کی کچھ خبریں اس نوعیت کی آ جاتی ہیں خبروں میں حقیقت بھی ہوتی ہے اور کسی حد تک کشش بھی ہوتی ہے اور ان کو پڑھنے میں بھی دلچسپی لوگوں کی ہوتی ہے لیکن ایک سب ایڈیٹر کو یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ کیا اس خبر کی اشاعت سے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا اضافہ تو نہ ہوگا کیا اس سے لوگوں کی اخلاقی قدریں متاثر تو نہ ہوں گی تو یہ بھی سب ایڈیٹر کے ایتھکس میں شامل ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو میٹ نیڈز آف دا چینجنگ ٹائمس یو ہیو ٹو ایک سب ایڈیٹر کا ذہن بند نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی خبر آئے جو فیوچرسٹک اپروچ رکھتی ہو جس کے شائع ہونے سے تخلیقی عمل بڑھنے میں آسانی ہو یا اس خبر کی وجہ سے جو لوگ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں ان کو ایک نئی طرح یا بنیاد ملے تو اس کی اس فیوچرسٹک اپروچ بعض اوقات ریڈر کو بڑا ہیلپ کرتی ہے تو ایسی خبریں جو مستقبل کی نوید دے رہی ہوں ان کو بھی سب ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ناک ایٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اٹھا کے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ایسی فیوچرسٹک خبریں جو سوسائٹی کے لیے سود مند ہوں سرٹن انڈیویجلس کو پیشن بڑھانے میں مددگار ہوں تو جرنلسٹک یا سب ایڈیٹنگ ایتھکس یہ ہی ہیں کہ ایسی خبروں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ان کی اصلاح کر کے ان کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اور اخبار اور چینل کی ضرورت کے مطابق ایسی خبروں کو بھی شایا یا نشر کرنے کے قابل بنانا بھی سب ایڈیٹنگ کے ایتھکس کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اور پوائنٹ ہے سیف گارڈ یور سیلف اینڈ یور آرگنائزیشن فرام دا بڑا صاف واضح ہے کہ آپ کو اگر سب ایڈیٹنگ یا ایڈیٹنگ کی ذمہ داری دی گئی ہے اور کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس کے شایا ہونے یا نشر ہونے کے بعد آپ کے چینل کو یا آپ کے اخبار کو قانونی چارہ جوئی کا شکار ہونا پڑے ایک نئی مشکل میں گرفتار ہونا پڑے تو آپ کوشش کریں سب ایڈیٹنگ ایتھکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسی خبروں کو روک لیں اصلاح کرنے سے پہلے اور اس پر گفتگو کریں بات چیت کریں پوچھیں کلیئر کروائیں کہ کوئی لیگل امپلیکیشنز تو ان خبروں کی نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز کی انٹرپیٹیشنز ہوتی ہے کچھ کی اخلاقی ہوتی ہے کچھ کی لیگل ہوتی ہے کس کی سوسائٹی کی ہوتی ہے ان سب چیزوں کی طرف اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ ایک اچھے سب ایڈیٹر بن سکیں گے اب ہم نے سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے اخلاقی اقدار پر خاصی تفصیل سے بات کی اب ہم سب ایڈیٹنگ کے ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں اینڈ دیٹ از چیلنجنگ جاب ان سیون سیز یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب ایڈیٹنگ ایک چیلنجنگ ذمہ داری ہے اور اس چیلنجنگ ذمہ داری کو میں سیون سیز میں سیز سمندر نہیں سی اے بی سی اگین جیسے میں نے پہلے ایک لیکچر میں آپ کو فائیو سیز بتائی تھیں وہ ایک اور پہلو سے تھی یہ فارمولا سیون سیز کا ہے فائیو سکس اینڈ سیون سیون نکات ہیں سیون سیز ہیں اگر ان کو آپ سامنے رکھیں تو سب ایڈیٹنگ کے چیلنجز کو آپ اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں اینڈ دے آر نمبر ون کریکٹنگ نمبر ٹو کنڈینسنگ نمبر تھری کلیریفائنگ نمبر فور کٹنگ نمبر فائیو چیکنگ نمبر سکس کریٹنگ اینڈ نمبر سیون از کنسٹنگ نا وی کم to number ون نمبر ون از کریکٹنگ کریکٹنگ سے مراد ہے درست کرنا کسی چیز کو ٹھیک کرنا ایک سب ایڈیٹر کا کام ہے کہ اس کے پاس جو چیز آئی ہے اس کو اس نے درست کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے number ٹو از کنڈینسنگ یعنی جو چیز آئی ہے اگر وہ کافی پھیلی ہوئی ہے بکھری ہوئی ہے تو اس نے اس کو کنڈینس کرنا ہے مختصر کرنا ہے اختصار اس میں پیدا کرنا ہے غیر ضروری چیزیں اس میں سے نکالنی ہیں اینڈ دا تھرڈ ون از کلیریفائنگ کلیریفائنگ مینس وضاحت کرنا بعض خبر کے پہلو تشنا ہوتے ہیں الجھاؤ ہوتا ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ایڈیٹر جب خبر کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک فکرے میں یا دو فکروں میں یا اس پیراگراف میں ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے جس سے اس خبر کی وضاحت ہو جاتی ہے اس نقطے کی وضاحت ہو جاتی ہے نمبر فور کٹنگ اور ایکسپینڈنگ یعنی بعض اوقات خبر اتنی طویل ہوتی ہے اتنی لمبی ہوتی ہے اور غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اس کو کاٹ کے پھینک دینا ہوتا ہے نکال دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات خبر انتہائی چھوٹی ہوتی ہے اور تشنگی اس میں برقرار ہوتی ہے تو ایک اچھے ایڈیٹر کو اس میں کچھ اضافہ کرنا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ فیکٹس کا مین مفہوم اور فیکٹس تبدیل نہ ہو لیکن اس میں کی ایکسپینشن ہو جائے خبر بڑھ جائے تاکہ پڑھنے والے کو تشنگی نہ ہو جو مفہوم اور مطلب ہے وہ پوری طرح سمجھ لے اور نیکسٹ پوائنٹ ہے چیکنگ چیکنگ مینز پڑتال کرنا جو فیکٹس خبر میں دیے گئے ہیں چاہے رپورٹر نے دی ہے ایجنسی نے دی ہے یا کسی چینل کی یا ریڈیو کی مانیٹرنگ سے آپ نے حاصل کی ہے اور اس میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن پر آپ کو شک ہے کہ درست ہیں یا نہیں ہیں تو سب ایڈیٹر کا فرض ہے کہ وہ ان فیکٹس کو کاؤنٹر چیک کرے اصل سورس سے یا ریفرنس ہے تو اپنی ریفرنس بکس سے چیک کرے یا اگر کوئی لفظ غلط لکھا ہوا اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں تو چیکنگ بھی سب ایڈیٹنگ کا ایک اہم پوائنٹ ہے اور سیز میں سکس سی ایز کریٹنگ کریٹنگ مینز وہ پوری خبر جب پڑھ لیتا ہے تو اسے اس میں سے انٹرو نکالنا ہوتا ہے انٹرو کیا ہوتا ہے خبر کا ابتدائیہ ہوتا ہے پھر خبر کا متن ہوتا ہے اور پھر خبر کا اختتامیہ ہوتا ہے تو خبر کے متن میں کیا چیز آنی ہے ابتدا میں کیا چیز آنی ہے انتہا میں کیا چیز آنی ہے انٹرو سینٹرل پوائنٹ کلوزنگ پوائنٹ کیا ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی نے کریئٹ کرنی ہے اس سے نکالنی ہے اور پھر اس نے اسی خبر سے ہیڈ لائن نکالنی ہے تو ہیڈ لائن بھی اسی کا حصہ ہے جو اس کی تخلیقی عمل کا ہے اور اگر وہ پوری چیز پڑھ رہا ہے تو اس میں سے ہی وہ ہیڈ لائن کریٹ کر سکتا ہے اینڈ نمبر سیون از کنسٹنگ کنسسٹنگ یا کنسٹنس کا مطلب ہے کہ ایک تسلسل قائم رکھنا خبر کے ابتدا سے انتہا تک تسلسل کا قیام اس کا ایک ربط قائم رکھنا ایک نظم و ضبط میں رہنا اس کنسیسٹنسی کی بڑی اہمیت ہے اس طرح میں نے آپ کو سب ایڈیٹنگ کے سیون سیز پڑھائے ہیں اور سیون سیز کیا ہیں آئی ونس اگین ریپیٹ نمبر ون کریٹنگ نمبر ٹو کنڈینسنگ نمبر تھری کلیریفائنگ نمبر فور کٹنگ نمبر فائیو چیکنگ نمبر سکس کریٹنگ یعنی انٹروز کیپشنز اینڈ ہیڈ لائنس اینڈ نمبر سیون از کنسٹنگ سب ایڈیٹر کو دو طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں نمبر ون ہی شوڈ بی پروفیشنلی ساؤنڈ نمبر ٹو ہی شوڈ بی ساؤنڈ ان ٹیکنیکل میٹرس دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی ٹیکنیشن بن جائے وہ ایڈیٹنگ سیکھ لے جس طرح اس کو مسودے کی اصلاح کرنے میں مہارت ہے الفاظ کے انتخاب میں مہارت ہے فکرہ بندی میں مہارت ہے اس طرح اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب یہ خبر اخبار میں چھپنے کے لیے جائے گی تو اس کی پلیسنگ جہاں ہوگی وہاں کتنی جگہ ہے جب یہ خبر ایڈیٹنگ کے ٹیبل پر جائے گی اس میں ساؤنڈ بائٹس لگیں گے تو اس کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے جب یہ خبر سکرین پر جا رہی ہوگی تو اس پہ کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے اور کون سی چیزیں نیوز ریڈر کو پڑھنی چاہیے یا اینکر اگر اس خبر کو پڑھ رہا ہے تو اس کو کس پوائنٹ کو سٹریس کرنا ہے تو ایک اچھے سب ایڈیٹر کو پروفیشنل میٹرز میں بھی اور ٹیکنیکل میٹرز میں بھی وہ نو ہاؤ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے چند ایک اور ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے چیک ایوری تھنگ اینڈ چیک اگین یعنی آپ نے فیکٹس ہیں ان کو بھی چیک کرنا ہے اور جب آپ اپنی خبر مکمل کر لیں تو اس کو دوبارہ پڑھیں چیک اگین تاکہ کوئی غلطی نہ رہے اینڈ نمبر ٹو از دی فلو جو آپ کی بنی ہوئی خبر ہے اس میں فلو کتنا ہے رکاوٹ تو نہیں ہے اینڈ نمبر تھری کریئٹ اسپیس فار ایڈورٹائزنگ ایکسکلوسو نیوز اینڈ بریکنگ نیوز یعنی آپ کو جو خبریں بنانی ہیں سب ایڈیٹنگ کے دوران آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خبریں اتنی لمبی بھی نہ ہوں کہ اس صفحے پر اگر کسی اشتہار نے چھپنا ہے تو آدھی خبر اس صفحے پر آئے اور باقی خبر کے لیے جگہ ہی باقی نہ رہے اور اہم خبر کے لیے جگہ چھوڑنی پڑتی ہے بعض اوقات ایکسکلوسو خبریں آتی ہیں بعض اوقات اخبار پوری طرح سے تیار ہو چکا ہوتا ہے یا نیوز بلٹن تیار ہو چکا ہوتا ہے تو بریکنگ نیوز آ جاتی ہے تو بریکنگ نیوز سب خبروں سے پہلے آ رہی ہوتی ہے اس کی جگہ اگر اچانک نکالنی پڑے تو کیا اخبار کے سفے پر وہ گنجائش موجود ہے اس چیز کا بھی خیال رکھنا سب ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس پہلو کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سی ٹیکنیکل اینڈ پروڈکشن ریکوائرمنٹس اخبار جب پرنٹنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ پروڈکشن کے مراحل سے گزرتا ہے اس میں تصویریں بھی لگتی ہیں اس میں اشتہارات بھی لگتے ہیں اور خبریں بھی لگتی ہیں ان مراحل میں خبریں درست طور پر پلیس ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیلی ویژن کے لیے سب ایڈیٹنگ ہوئی ہے تو پروڈکشن کے دوران اس سب ایڈیٹنگ کے عمل میں کوئی ایسی رکاوٹ پیدا نہ ہو کہ وہ خبر دوبارہ اس سب ایڈیٹر کو بھیجی جائے کہ آپ نے جہاں ساؤنڈ مارک کی تھی وہ ساؤنڈ پیس تو اس سے لنک نہیں ہے جو انٹرو آپ نے لگایا ہے یا ساؤنڈ پیس کے بعد جب دوبارہ خبر پڑی جا رہی ہے تو اس ساؤنڈ پیس کا لنک کس سے نہیں بن رہا یہ پروڈکشن ٹیکنیکس ہیں ان کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اہم ایکسرسائز دے رہا ہوں اگر آپ اس ایکسرسائز پر عمل کر لیں گے تو آپ سب ایڈیٹنگ کے اس لیکچر کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور دیٹ از ویری سمپل اینڈ ایزی وے اور وہ کیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ دو اردو اخبارات اور دو انگلش اخبارات اپنے سامنے رکھیں ایک ہی دن کے ہوں ایک اخبار سے خبر اٹھائیں اس کو پڑھیں پھر وہی خبر دوسرے اخبار میں تلاش کریں اور اس کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس سب ایڈیٹر نے اس خبر کو کیا ٹریٹمنٹ دیا ہے یہ مشق آپ اردو میں بھی کریں اور انگلش میں بھی کریں اینڈ آئی گیو یو این ادر اسائنمنٹ وہ یہ ہے کہ جب آپ دو اردو کے اخبار پڑھ لیں اور دو انگریزی کے پڑھ لیں تو یہ چار اخبار ہو گئے اور ان چار اخباروں کو پڑھنے کے بعد آپ نوٹ کریں کہ کس میں کیا خوبی تھی کس میں کیا خامی تھی کس میں الفاظ اچھے تھے کس میں الفاظ اچھے نہیں تھے کس کے جملے اچھے تھے کس میں فیکٹس اچھے تھے تو I would require that you should prepare a 100 words report about that ایکسرسائز جب آپ یہ ہنڈریڈ یا سو الفاظ کی رپورٹ تیار کر لیں اس کو خود بھی پڑھیں اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھائیں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس اخبار میں کیا کوالیٹی تھی کس اخبار کے سب ایڈیٹر نے حقائق کی طرف زیادہ توجہ دی کس نے الفاظ کی طرف توجہ دی کس نے مفہوم کی طرف توجہ دی اور کس نے انٹوٹیلٹی خبر کو اتنا خوبصورت اور اچھا بنایا کہ اس خبر کو پڑھ پڑھ کر آپ میں نہ صرف معلومات بلکہ دلچسپی بھی بڑھی تو یہ ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ایڈوائس بھی دوں گا کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ سب ایڈیٹر اسپیئر سم ٹائم ٹو وزٹ اے نیوز پیپر نیوز روم آر اے ٹیلی ویژن چینل نیوز روم گو اینڈ سٹ آن دا کاپی ڈیسک جو یو شیپ کا ڈیسک ہے اس پہ کچھ دیر بیٹھیں۔ اور دیکھیں کہ ایک سب ایڈیٹر کیسے کام کر رہا ہے اور موقع ملے تو آپ اس سے گفتگو کریں اپنے سوالات پوچھیں اور وہ جو اب آپ کو باتیں بتائے گا وہ باتیں ممکن ہے اس لیکچر سے بھی زیادہ قیمتی اہمیت کی حامل ہوں تو آپ ان باتوں کی طرف توجہ دیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے ٹی ایس ایلیٹ کی بات کی اور بتایا کہ اس کی جو ماسٹر پیس پوئم دی ویسٹ لینڈ تھی وہ پیس آف لٹریچر ورلڈ میں ایک بڑا نمایاں بنی شور آفات نظم بنی اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس کی سب ایڈیٹنگ اس کے ایک فیلو پوئٹ ازرا پاؤنڈ نے کی اور آج تک تاریخ میں یہ چیز یاد رکھی جا رہی ہے ہم نے ایڈیٹر کی اسکلس اس کے آرٹ اس کی ذمہ داریاں اس کے فرائز اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹ پر بھی بات کی اور پھر سیون سیز پر بھی بات کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی گفتگو کی کہ اگر ہم اخبارات کو سامنے رکھیں اور ان کی انالسس کریں تو بھی پتا چلے گا اور اگر ہم کسی نیوز روم کا دورہ کریں تو وہاں بھی سب ایڈیٹرز سے جب ملاقات ہوگی تو ہمیں بہت سے گر پتا چلیں گے اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے سرور منیر راو کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ